سوال ہے کہ قربانی کے لیے جانور لیا اور قربانی سے پہلے ہی مر گیا تو کیا کیا جائے تو ایسی صورت میں غنی پر تو لازم ہے کہ دوسرا جانور خریدے جس کے اوپر قربانی واجب ہے جہاں تک معاملہ غیر صاحب نصاب یعنی فقیر شرعی کا ہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ دوسرا جانور خرید کر قربان کرے اب دوسرا جانور مثال کے طور پر مرا نہیں اور کھو گیا اور غنی شخص جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس نے دوسرا جانور خرید بھی لیا پہلے جانور کی قیمت تھی زیادہ مثال کے طور پر پچپن ہزار کا تھا وہ دوسرا جانور اس نے خریدا پینتالیس ہزار کا سستا لے لیا اب قربانی اس کی کرتا اس سے پہلے پرانا والا جانور مل گیا پہلا جانور مل گیا پہلا جانور پشپن کا دوسرا پینتالیس یعنی دوسرے کی قیمت کم ہے پہلے کی زیادہ ہے اگر اس کو پہلا جانور مل گیا اور اس نے پہلا جانور قربان کر دیا اس نے پہلا جانور قربان کر دیا تو چونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے لہٰذا اگر وہ دوسرے جانور کو قربان نہیں بھی کرتا تو چلے گا مسئلہ نہیں ہے اس میں وہ اس کو آئندہ سال کے لیے رکھ لے یا واپس اس کو بیچ دے تو اس کو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر اس نے اس کو چھوڑ کے پہلے والے جانور مل جانے کی صورت میں پچپن ہزار والے جانور کو چھوڑ کے پینتالیس ہزار والا جانور اگر وہ ذبح کر دیتا ہے اور پچپن ہزار والے کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اس پہ لازم میں جو, جو ریٹ ڈفرینس ہے نا دس ہزار روپے اس کو صدقہ کریں ہاں اگر دونوں کے دونوں جانور قربان کر دیتا ہے پھر تو کوئی حرض نہیں پھر تو اچھی بات ہے اس نے دو جانور قربان کیے اچھا فقیر شرعی نے جو جانور لیا تھا اگر وہ گم ہو گیا فقیر شرعی نے اگر جانور لیا تھا اور وہ گم ہو گیا اور ملا نہیں تو پھر تو اس کو لازم نہیں ہے اس کو قربان کرنا ہاں اگر قربانی کے ایام سے پہلے اس کو واپس مل گیا تو اس کو بھی لازم ہے کہ وہ قربانی کے ایام میں اس کو ذبح کریں ہاں اگر فقیر شرعی نے بھی دوسرا جانور لے لیا تو اس کو پھر دونوں لازم ہے کہ دونوں کے دونوں قربان کریں واللہ اللہ تعالیٰ